اور اگر ہم نب کو فرشتہ کرتے جب بھی اسے مرد ہی بناتی اور ان پر وہی شبہ رکھتے جس میں اب پڑے ہیں